کیا روزے میں بال کٹوانا جائز ہے ہم بال کٹوا سکتے دوسرا ہم نے مسئلہ پوچھا کہ شیو بنانا کیسا ہے یہ بغیر روزے میں بھی کب جائز جو روزے میں شیو بنانا جائے یہ تو بالکل ایسا ہے کوئی صاحب پیتے تھے وہ بھنگ کھوٹ رہے تھے اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی تو کٹورا لے کر مولانا کے پاس آئے کہ اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی یہ جائز ہے یا نہ جائے انہوں نے کہا بھائی یہ پہلے کب جائز جو کبوتر کے بیٹ کرنے یہ تو پہلے بھی ناجائز ہی شیو بنانا چاہے روزے میں ہو یا اب رہا بغل کے بال یا ناپاک جو بال وہ روزے کی حالت میں کٹوانے میں شرن کوئی حرج نہیں